پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں في سبيل ان سميع اور تم اللہ کی راہ میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے من ذا کون ہے جو اللہ کو قرض ہنسنا دے پھر اللہ وہ مال اس کے لیے کئی کئی گناہ بڑھا دے اور اللہ ہی تنگی کرتا اور فراخی کرتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے الَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اے نبی کیا آپ نے موسیٰ کے بعد نبی بنی اسرائیل کی ایک جماعت نہیں دیکھی جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں اس نے کہا اس نے کہا ممکن ہے کہ اگر تم پر جہاد فرض کر دیا گیا تو تم جہاد نہ کرو انہوں نے کہا آخر ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں اور اپنے بیٹوں سے نکال دیا گیا ہے پھر جب ان پر لڑنا فرض کر دیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا سب پھر گئے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه، ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء، والله واسع عليم، اور ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے تالود کو بادشاہ مقرر کیا ہے انہوں نے کہا ہم پر اس کی بادشاہی کیسے ہو سکتی ہے جب ہم بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال کی وسط نہیں ملی اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے علم اور جسم دونوں میں زیادہ زیادہ کشادگی دی ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنا ملک عطا کرتا ہے اور اللہ بڑا وسعت والا خوب جاننے والا ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو قرض حسن سے مراد اللہ کی راہ میں اور جہاد میں مال خرچ کرنا ہے یعنی جان کی طرح مالی قربانی میں بھی تامل مت کرو رزق کی کشادگی اور کمی بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور وہ دونوں طریقوں سے تمہاری آزمائش کرتا ہے کبھی رزق میں کمی کر کے اور کبھی اس میں فراوانی کر کے پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تو کمی بھی نہیں ہوتی ہوتی اللہ تعالیٰ اس میں کئی کئی گناہ اضافہ فرماتا ہے کبھی ظاہری طور پر کبھی معنوی اور روحانی طور پر اس میں برکت ڈال کر اور آخرت میں تو یقیناً اس میں اضافہ حیران کن ہوگا پھر الملا کسی قوم کے ان اشراف سردار اور اہل حل وقت کو کہا جاتا ہے جو خاص مشیر اور قائد ہوتے ہیں جن کے دیکھنے سے آنکھیں اور دل روب سے بھر جاتے ہیں ملہ کے لغوی معنی بھرنے کے ہیں بحال ایسر تفاثیر جس پیغمبر کا یہاں ذکر ہے اس کا نام شمویل بتلایا جاتا ہے ابن کثیر وغیرہ مفسرین نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنو اسرائیل حضرت موسا کے بعد کچھ عرصے تک تو ٹھیک رہے پھر ان میں انحراف آ گیا دین میں بدات ایجاد کر لیں حتیٰ کہ بعض نے بتوں کی پوجا شروع کر دی انبیاء علیہم السلام ان کو روکتے رہے لیکن یہ معصیت اور شرک سے باز نہیں آئے اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دشمنوں کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کے علاقے بھی چھین لیے اور ان کی ایک بڑی تعداد کو قیدی بھی بنا لیا ان میں نبوت وغیرہ کا سلسلہ بھی منقطع ہو گیا بالآخر بعض لوگوں کی دعاؤں سے شمعیل نبی پیدا ہوئے جنہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا انہوں نے پیغمبر سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں جس کی قیادت میں ہم دشمنوں سے لڑیں پیغمبر نے ان کے سابقہ کردار کے پیش نظر کہا کہ تم مطالبہ تو کر رہے ہو لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم رہو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ تم اپنی بات پر قائم نہیں رہو گے چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ قرآن نے بیان کیا ہے پھر نبی کی موجودگی میں بادشاہ مقرر کرنے کا مطالبہ بادشاہت کی جواز کی دلیل ہے کیونکہ اگر بادشاہت جائز ہی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے مطالبہ کو اس اس مطالبے کو رد فرما دیتا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو رد نہیں فرمایا بلکہ تالود کو ان کے لیے بادشاہ مقرر کر دیا جیسا کہ آگے آ رہا ہے اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہ اگر مترک مطلق العین نہیں ہے بلکہ وہ احکام الہی کا پابند اور عدل و انصاف کرنے والا ہے تو اس کی بادشاہ جاہز ہی نہیں بلکہ مطلوب و محبوب بھی ہے مزید دیکھیے صورت معاہدہ آیت نمبر بیس کا حاشیہ پھر حضرت تعلق اس نسل سے نہیں تھے جس سے بنی اسرائیل کے بادشاہوں کا سلسلہ چلا آ رہا تھا یہ غریب اور ایک عام فوجی تھے جس پر انہوں نے اعتراض کیا پیغمبر نے کہا کہ یہ میرا انتخاب نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انہیں مقرر کیا ہے علاوہ ازیں قیادت و سیادت کے لیے مال سے زیادہ عقل و علم اور جسمانی قوت و طاقت کی ضرورت ہے اور تالوت اس میں تم سب سے ممتاز ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس منصب کے لیے چن لیا ہے وہ واسع الفضل ہے جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت و عنایات سے نوازتا ہے عالم ہے یعنی وہ جانتا ہے کہ بادشاہت کا مستحق کون ہے اور کون نہیں ہے معلوم ہوتا ہے کہ جب انہیں بتلایا گیا کہ یہ تقرری تقرری اللہ کے طرف سے ہے تو اس کے لیے انہوں نے مزید کسی نشانی کا مطالبہ کیا تاکہ وہ پوری طرح مطمئن ہو جائیں چنانچہ اگلی آیت میں ایک اور نشانی کا بیان ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال لهم نبيهم ان کے نبی نے ان سے کہا بے شک اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس میں تمہارے رب کے طرف سے رب کی طرف سے تسکین اور وہ بقیہ چیزیں ہوں گی جنہیں آل موسہ اور آل ہارون چھوڑ گئے تھے اسے فرشتے اٹھا کر لائیں گے بے شک اس میں تمہارے لیے ایک عظیم نشانی ہے اگر تم مومن ہو فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذین یظنون انہم ملاق اللہ کم من فئة قلیلت غلبت فئة کثیرتا بإذن اللہ واللہ مع الصابرين پھر جب تالوت فوجے لے کر نکلا تو اس نے کہا بے شک اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے سے آزمائے گا پس جس نے اس سے سیر ہو کر پانی پیا وہ مجھ سے نہیں اور جس نے اس کا پانی نہ چکھا تو یقیناً وہ میرا ہے ہاں کوئی اپنے ہاتھ سے ایک آدھ چلو بھر لے تو حرج نہیں پھر ان میں سے تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر کا پانی پی لیا پھر جب تالوت نے وہ نہر پار کر لی اور ان لوگوں نے بھی جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے تو انہوں نے آپس میں کہا آج ہم آج ہم میں جالوت اور اس کے فوجیوں اور اس کے فوجوں کے خلاف لڑنے کی طاقت نہیں وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ بے شک وہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا کئی بار چھوٹی سی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آئی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کی طرف تو سندوک یعنی اتابوت جو توب سے ہے جس کے معنی رجوع کرنے کے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل تبرک کے لیے اس کی طرف رجوع کرتے تھے بحوال فتح القدیر اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے سے حضرت تالوت کے دروازے پر پہنچا دیا جسے دیکھ کر بنو اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے تالوت کی بادشاہی کے لیے منجان اللہ نشانی بھی سمجھا اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے لیے ایک اعجاز مطلب آیت اور فتح و سکینت کا سبب قرار دیا سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت کا ایسا نزول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے اور جس کی وجہ سے جنگ کی خون ریز مارکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور حیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں اس واقف اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے تبرکات یقیناً بزن اللہ اہمیت و افادیت رکھتے ہیں بشرط یہ کہ وہ واقعی تبرکات ہوں جس طرح اس تابوت میں یقیناً حضرت موس و ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے لیکن محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی جس طرح آج کل تبرکات کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کا تاریخی طور پر پورا ثبوت نہیں ہے اسی طرح خود ساختہ چیزوں سے بھی کچھ حاصل نہیں ہو سکتا جس طرح بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نائل مبارک کی تمثال بنا کر اپنے پاس رکھنے اپنے پاس رکھنے کو یا گھروں میں لٹکانے کو یا مخصوص طریقے سے اس کے استعمال کو قضائے حاجات اور دفع بلیات کے لیے اکسیر سمجھتے ہیں اسی طرح قبروں پر بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز کی چیزیں بزرگوں کے ناموں کی نظر و نیاز کی چیزوں کو اور لنگر کو متبرک سمجھتے ہیں متبرک سمجھتے ہیں حالانکہ یہ غیر اللہ کے نام کا چڑھاوا ہے جو شرک کے دائرے میں آتا ہے اس کا کھانا قطن حرام ہے قبروں کو غسل دیا جاتا ہے اور اس کے پانی کو متبرک سمجھا جاتا ہے حالانکہ قبروں کو غسل دینا بھی خانہ کعبہ کے غسل کی نقل ہے جس کا کوئی جواز نہیں ہے یہ شرک آلود گندہ پانی کیسے متبرک ہو سکتا ہے بہرحال یہ سب باتیں غلط ہیں جن کی کوئی اصل شریعت میں نہیں ہے پھر یہ نہر اردن اور فلسطین کے درمیان ہے مطلب جو نہر کو بنی اسرائیل نے پار کیا تھا بحوالِ ابن کثیر پھر اطاۃ امیر ہر حال میں ضروری ہے تاہم دشمن سے مارکا آرائی کے وقت تو اس کی اہمیت دو چند بلکہ صد چند ہو جاتی ہے دوسرے جنگ میں کامیابی کے لیے بھی جنگ میں کامیابی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ فوجی اس دوران میں بھوک پیاس اور دیگر شدائت کو نہایت صبر اور حوصلے سے برداشت کریں چنانچہ ان دونوں باتوں کی تربیت اور امتحان کے لیے تالوت نے کہا کہا کہ نہر پر تمہاری پہلی آزمائش ہوگی جس نے پانی پی لیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا لیکن اس تنبیہ کے باوجود اکثریت نے پانی پی لیا ان کی تعداد میں مفسرین نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں اسی طرح نہ پینے والوں کی تعداد تین سو تیرہ بتلائی گئی ہے جو اصحاب بدر کی تعداد ہے واللہ عالم پھر ان اہل ایمان نے بھی ابتدا میں جب دشمن کی بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا جس پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اصلحت کی کثرت تعداد کی کثرت اور اسلحہ کی فراوانی پر منحصر نہیں بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے اور اللہ کی تائید کے لئے صبر کا احتمام ضروری ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور جب وہ ج اور اس کے فوجوں کے مقابلے پر نکلے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہم پر صبر ڈال دے اور ہمارے قدم جمائے رکھ اور اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءَ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين پس مومنوں نے اللہ کے حکم سے کافروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کیا اور اللہ نے داؤد کو بادشاہی اور حکمت عطا کی اور جو چاہا اسے سکھایا اور اگر اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے ہٹاتا نہ رہتا تو یقینا ساری زمین کا نظام، ساری زمین کا نظام بگڑ جاتا لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے <تصفيق> نتلوها بالحق لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ <تصفيق> یہ اللہ کی آیتیں ہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر ان کی تلاوت کرتے ہیں اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف تو جالوت اس دشمن قوم کا کمانڈر اور سربراہ تھا جس سے طالوت اور ان کے رفقاء کا مقابلہ تھا یہ قوم امالکا تھے جو اپنے وقت کی بڑی جنگجو اور بہادر قوم سمجھی جاتی تھی ان کی اسی شہرت کے پیشے نظر آئن معرکہ آرائی کے وقت اہل ایمان نے بارگاہ الہی میں صبر و صبات اور کفر کے مقابلے میں ایمان کی فتح و کامیابی کی دعا مانگی گویا مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصرتِ الہی کے لیے ایسے موقع پر بطور خاص طلبگار رہیں جیسے جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت الحاق وزاری سے فتح و نصرت کی دعائیں مانگیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی بڑی تعداد پر غالب آئی حضرت داود بھی جو ابھی پیغمبر تھے نبادشاہ اس لشکر تالوت میں ایک سپاہی کے طور پر شامل تھے ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤت کو بادشاہت بھی عطا فرمائی اور نبوت بھی حکمت سے بعض نے نبوت بعض نے سنت آہن گری اور بعض نے ان امور کی سمجھ مراد لی ہے جو اس موقع جنگ پر اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے فیصلہ کن ثابت ہوئی پھر اس میں اللہ کی ایک سنت کا بیان ہے کہ وہ انسانوں ہی کے ایک گروہ کے ذریعے سے دوسرے انسانی گروہ کے ظلم اور اقتدار کا خاتمہ فرماتا رہتا ہے اگر وہ ایسا نہ کرتا اور کسی ایک ہی گروہ کو ہمیشہ قوت و اختیار سے بہر و بہرا ور کیے رکھتا تو یہ زمین ظلم و فساد سے بھر جاتی اس لیے یہ قانون الہی اہل دنیا کے لیے فضلِ الہی کا خاص مظہر ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے صورت الحج کی آیت اٹھتیس اور میں بھی فرمایا ہے یہ گزشتہ واقعات جو آپ پر نازل کردہ کتاب کے ذریعے سے دنیا کو معلوم ہو رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً آپ کی رسالت و صداقت کی دلیل ہے کیونکہ آپ نے یہ نہ کسی کتاب میں پڑھے ہیں نہ کسی سے سنے ہیں جس سے یہ واضح ہے کہ یہ غیب کی وہ خبریں ہیں جو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل فرما رہا ہے ور هي اپ کی صداقت کی دلیل ہے۔ پھر اللہ تعالی بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات واتينا عيسى بن مريم البينات وايجدناه بروح القدس ولو شاء الله ما قتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ما جاءتهم اللہ يفعل ما يريد <تصفيق> یہ سب رسول ہے یہ سب رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور ان میں سے بعض کے درجے بلند کیے اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح نشانیاں عطا کیں اور روح القدس مطلب جبریل کے ساتھ اس کی مدد کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے بعد آنے والے لوگ باہم نہ لڑتے جب کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیا چنانچہ ان میں سے کچھ وہ ہیں جو ایمان لائے اور کچھ وہ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور اگر اللہ چاہتا اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم نے ہم نے تمہیں جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ سفارش ہی کام آئے گی اور کفر کرنے والے ہی ظالم ہیں اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف تو قرآن نے ایک دوسرے مقام پر بھی اسے بیان کیا ہے وَلَقَدْ فضلنا بَعض ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے اس لیے اس حقیقت میں اس لیے اس حقیقت میں تو کوئی شک نہیں البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے لہ تو خیرونی بینبیا بحوال صحیح بخاری حدیث نمبر چار ہزار چھ سو اٹھتیس و صحیح مسلم حدیث نمبر دو ہزار تین سو تو مجھے انبیاء کے درمیان فضیلت مت دو تو اس سے ایک کی دوسری پر فضیلت کی نفی لازم نہیں آتی بلکہ یہ امت کو انبیاء کی بابت عدم و احترام سکھایا گیا ہے کہ تمہیں چونکہ تمام باتوں اور ان امتیازات کا جن کی بنا پر انہیں ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے پورا علم نہیں ہے اس لیے تم میری فضیلت بھی اس طرح بیان نہ کرنا کہ اس سے دوسری انبیاء کی کثر شان ہو ورنہ بعض نبیوں کی باز پر فضیلت اور تمام پیغمبروں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت و اشرفیت مسلمہ اور اہل سنت کا متفقہ عقیدت ہے متفقہ عقیدہ ہے جو نصوص و کتاب و سنت سے ثابت ہے تفصیل کے لیے دیکھیے فتح القدیر پھر مراد وہ معجزات ہیں جو حضرت عیسیٰ کو دیے گئے تھے مثلا احیاء موتا مردوں کو زندہ کرنا وغیرہ جس کی تفصیل سورہ عال عمران میں آئی گی روح القدس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہے جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے پھر اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے مطلب اس کا یہ نہیں ہے کہ اللہ کو دین میں اختلاف کرنا پسندیدہ ہے یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے اس کی پسند رضا تو یہ ہے کہ تمام انسان اس کی نازل کردہ شریعت کو اپنا کر نار جہنم سے بچ جائیں اس لیے اس نے کتابیں اتاری انبیاء علی السلام کا سلسلہ قائم کیا تاکہ آن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت کا خاتمہ فرما دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی خلفاء اور علماء و دعات کے ذریعے دعوت حق علماء و دعات کے ذریعے سے دعوت حق اور امر بالمعروف و نہیں عن المنکر کا سلسلہ جاری رکھا گیا اور اس کی سخت اہمیت و تاکید بیان فرمائی کی فرمائی گئی کس لیے اس لیے تاکہ لوگ اللہ کی اللہ کے پسندیدہ راستے کو اختیار کریں لیکن چونکہ اس نے ہدایت اور گمراہی دونوں راستوں کی نشاندہی کر کے انسانوں کو کوئی ایک راستہ اختیار کرنے پر مجبور نہیں کیا ہے بلکہ بطور امتحان اسے اختیار اور ارادے کی آزادی سے نوازا ہے اس لیے کوئی اس اختیار کا صحیح استعمال کر کے مومن بن جاتا ہے اور کوئی اس اختیار و آزادی کا غلط استعمال کر کے کافر یہ اس کی حکمت و مشیت ہے جو اس کی رضا سے مختلف چیز ہے پھر یہود و نصارہ اور کفار مشرقین یہود و نصارہ اور کفار و مشرقین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں ولیوں بزرگوں پیروں مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ سے منوا سکتے ہیں اور منوا لیتے ہیں اسی کو وہ کہتے ہیں یعنی ان کا عقیدہ تقریباً وہی تھا جو آج کل کے جاہلوں کا ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ کے پاس اڑ کر بیٹھ جائیں گے اور بخشوا کر اٹھیں گے اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی تصور نہیں پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں اور دوسری متعدد آیات و حدیث میں بتایا گیا کہ اللہ کے ہاں ایک دوسری قسم کی شفات بے شک ہوگی مگر یہ شفات وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ اجازت دے گا اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا یہ شفات فرشتے بھی کریں گے امبیا و رسول بھی اور شہداء و صالحین بھی مگر اللہ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہ ہوگا بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ کے خوف سے لرزاں و ترسا ہوں گے ولا يشفعون الا لمن اتقى وهم من خشيته مشفقون وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى اله وصحبه اجمعین